ہو خطاب فرما رہے ہیں محترم جناب مولانا محمد صاحب انڈیا والے علی کذافی ٹاؤن لانڈی کراچی یاد رکھیے اسلامی کیسٹ سنٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی کتاب و خير الهدي هدي محمدٍ ص الله عليه وصللم وشول مور محدہ تو وکله محد بد وکله ببدات زلاله وکله ضلالت النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقولون آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وعن حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول ن رواہو مسلم وب بشراہلی صدری ولی وحلس علم حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی تسبیح و تقدیش سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ذات برحق ہے ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اسی کو بقا ہے اور باقی ساری کائنات فانی ہے اسی نے ہماری رشد و ہدایت فلاح و کامرانی کے لیے بے شمار پیغمبروں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر <تصفح> آپ کی رسالت قیامت تک باقی رہے گی <تصفح> ہم سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور آپ کو خاطب النبیین تمام نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے کا لقب آپ کو ملا خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کے سور بقرہ کے دوسرے رقو سے چند آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے دوسرے رقوع میں انسانیت کی ایک بہت ہی خطرناک اور بہت ہی نقصان دہ قسم کا تذکرہ کیا ہے انسانیت کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے حصے کا تعلق اہل ایمان سے ہے دوسرے حصے کا تعلق اہل کفر سے ہے اور یہ دونوں چیزیں بہت واضح ہیں انسانیت کی ایک تیسری قسم ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے موافق ہیں یا ہمارے مخالف ہیں وہ خود بھی شک و تجزب کا شکار رہتے ہیں اور خود اللہ رب العالمین نے ان کی صفت یہ بیان کی ہے کہ بینا بینا لا مزب زبی کا وہ خود بھی شک و تجبذ کے اندر رہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے اور وہ پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ لا ال نہ وہ ان لوگوں میں ہی شامل ہو پاتے ہیں نہ وہ ان لوگوں میں ان لوگوں میں شامل ہو پاتے ہیں اور اس قسم کو کہتے ہیں عربی میں منافق نفاق کا جو ڈکشنری مانا ہے جو لغوی مانا ہے وہ یہ کہ جنگلی چوہے کا ایک سوراخ سے نکل کر دوسرے سوراخ میں داخل ہونا جس طرح اس چوہے کو سکون نہیں ملتا ہے وہ لیفٹ لائی لیفٹ کرتا کبھی ادھر سے کبھی ادھر کبھی ادھر سے ادھر اس کو سکون نہیں ملتا ایک جگہ پر ایسی منافق کا دل کسی ایک جگہ پر کسی ایک مسلک پر کسی ایک مذہب پر نہیں بیٹھتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی مثال بڑی عجیب طریقے سے دی ہے منافق کی مثال اس پریشان بکری کی طرح ہے جو اپنے دل کی تشنگی اور پیاس کو بجھانے کے لیے بکروں کے دو ریوڑ کے درمیان پھنسی ہوئی ہے لیکن اس کو سکون نہیں ملتا ہے کہ میں اپنی دل کی تشنگی کو بجھانے کے لیے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں یہ مثال دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق دی تعیروا الہازی مررتن و الہازی کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی منافق کی جو اہل جو انسانیت کی جو تیسری قسم ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور اسی لئے اس کا تذکرہ اللہ نے پہلے رقو میں نہیں کیا ہے پہلے رقو میں صرف اہل ایمان کا اور اہل کفر کا تذکرہ کیا ہے الف لا ممیم بڑے بڑے مفصرین نے معنی میں اور تفسیر میں صرف اتنا ہی لکھا ہے عربی میں اللہ اعلم بمراد ہی ذالک اللہ ہی اس کے مراد و مطلب کو زیادہ بہتر جانتا ہے ذالک لا بفی یہ کتاب بلا شک کو شبہ صحیح یہاں ریب کا لفظ آیا عربی میں لاشکا بھی آ سکتا تھا لا شک فی اس میں کوئی شک نہیں لیکن ریب کا لفظ استعمال ہوا جس طریقے سے بوڑھا آدمی یہ دعا کرے کہ کاش میری جوانی لوٹ آئے تو جتنا بوڑھے آدمی کے لیے جوانی کا لوٹنا ناممکن ہے جتنا اس رات کو دن کہنا ناممکن ہے اس سے بھی زیادہ اس کتاب کو کوئی جھوٹا ثابت کر دے یہ اس سے بھی بڑا ناممکن قرآن تو بھی بھی اعلان کرتا اور دیتا ہے اور <تصفح> دیتا <ممّا> پر بھی استعمال ہوا شک نہیں وہ <مِّسلِ> کتاب جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری عبد کا تعلق بھی بڑا گہرا ہے یہ کبھی نور اور بشر کی بحث میں کبھی آپ سنیے گا کہ اللہ نے یہاں پر بھی عبد کا ہی لفظ استعمال کیا ہے یہاں سے مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے کہ محمد رسول اللہ کو بشر ماننا یہ نبی کی زیادہ عزت ہے یا جو لوگ نور مانتے ہیں ان کو وہ زیادہ عزت ہے بڑے بڑے مقام پر اللہ نے اپنے نبی کی عبدیت کو اور بشریت کو باقی رکھنے کے لیے سبحان الرزی اسوری وہاں پر بھی آبد کا لفظ استعمال کیا میں بھی کلمہ میں شہادت میں بھی اللہ کے نبی... نبی نے یہی بتایا یہ کلمہ پڑا کرو اشاد اللہ, اللہ و اشاد الحمدن ابد ہو رسول ہوں آبد ہو رسول اور پہلے آبد ماننا پڑے گا رسول ماننے سے پہلے پہلے آبد مانو ورنہ آپ پکے مومن نہیں ہے ابد کا اقرار پہلے رسول کا اقرار بعد میں ابد ہُو یہ نہیں کہا کہ اشد محمد نور ہوں رسول ہُو بڑے بڑے مسئلے میں حل وَاِنْ تُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا عَلَى جو کتاب ہم نے اپنے بندے محمد برو تاری صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی میرے بندے ہو وہ بھی میرا بندہ اگر یہ کتاب محمد اور اس کے بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو فاتو بسورتم بمسلی تو جاؤ تم اس طرح ایک سورت ہی بنا لاؤ کون نہیں جانتا عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہوکرا استعمال ہوا ہے سورہ بقرہ کی طرح ڈھائی پارے کی کوئی صورت لانے کی ضرورت نہیں ہے اِنَّا تَيْنَا کَلْقَوْذَر فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّ شَانِيَا گَهُوَ لَبْتَرِ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے جاؤ تم اس صورت ہی کی طرح کوئی صورت بنا لاؤ سورت میں مثلی اس کی طرح کوئی صورت ہی لے آؤ ایک صورت حضرت حسان ابن ثابت نے خانے کعبہ کی دیوار پہ لکھ دیا تھا ایک شاعر شیر لکھ جایا کرتا تھا دوسرا شائر اس میں غلطیاں نکال دیتا تھا دوسرا شاعر شعر لکھتا تھا تیسرا شاعر اس کی غلطیاں نکال دیا کرتا تھا اور جب حسان ابن ثابت نے یہ تین آئے تھے لکھ دی کل کون ہر ان نشانیا کہ کوئی غلطیاں نہ نکال سکا کہا گیا حسان کو ایوارڈ دو یہ تو ایسا شعر ہے کہ اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئی پھر ایوارڈ کیا دیا جائے ایک اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے چوبیس گھنٹے کی مجھے دن اور رات کی مہلت دو میں اس میں کمیاں نکالوں گا وہ عرب کا بڑا شاعر تھا اور اس نے کمیاں نکالنا چاہی رات و دن کی مہلت لی لیکن جب کچھ نہیں نکال سکا تو آخر میں لوگوں نے کہا کیا کہا کہ کوئی بھی شعر دو لائن کا ہوتا ہے یہ تین ہیں میں نے دو شیر بنا دیے ایک لائن کا اضافہ کر دیا ہے یہی کمی اگر تمہیں سمجھ میں آ سکے تو مان لو جب لوگ دیکھنے گئے کہ اس نے چوتھی لائن کا کیا اضافہ کیا دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں شاعر نے اعتراف کیا ان ناطنا کل کو شانیہ کا ہوا لطتر اور اس کے نیچے اس نے اپنی طرف سے لائن لکھ دیا کلام البشر یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا اور قرآن شروعات وہی ہو رہی کل کتاب الا رہی بفی یہ کتاب بلا شک کو شبہ صحیح ہے حدل اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے متقیوں کے لیے ہدایت ہے یا قرآن نے صرف متقی کا کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ان کے لیے ہدایت نہیں قرآن دوسری جگہ اعلان کرتا ہدل فرقان یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے بلغیب یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جنت کو دیکھا نہیں مانتے ہیں جہنم کو دیکھا نہیں مانتے ہیں فرشتوں کو دیکھا نہیں مانتے ہیں ان تمام غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے دیکھیے اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ دینہ یقین سلات اور یہ فکون بِمَا مِن قبلِ جو قرآن پر اور قرآن سے ما قبل جو ہم نے نازل کی ان پر یقین رکھتے ہیں و اور جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں یعنی یہی مومن ہیں وہ الام الفل اور یہی کامیاب ہونے والے اور اگر میں اس کا ترجمہ یہ کر دوں کہ وہ اولائک هم المفلحون یہی مومن ہیں تو غلط نہیں ہے کیونکہ مومن ہی کامیاب ہے قد افلح مومن کامیاب ہو گئے ہیں مومن کامیاب ہو چکے ہیں قد افلح جب فعل ماضی پر قد داخل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ وہ کام ہو چکا قد افلح وہ کامیاب ہو گیا جیسے بولا جاتا قد اکل وہ کھا چکا قد ذهب وہ جا چکا قد شربا وہ پی چکا قد افلح وہ مومن کامیاب ہو چکے جی گارنٹی کارڈ دے دیا ان کو هم عن جو اپنی نمازوں میں خوشو برتتے ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں ربیم هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہونے والے یہ اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو بالکل واضح ہے اب اللہ نے دوسرا دوسری قسم کا تذکرہ کیا ہے کفر کا, کافر کا ان نے کفر کیا جو نافرمانی کرتے ہیں آپ کی ان کے پیچھے آپ ہاتھ دھو کر پڑے تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یہ ایمان نہیں لائیں گے صاف کا لایو مینون یہ ایمان نہیں لائیں گے کون سے کافر ان کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے ختم اللہ علا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا بسارهم غشابہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ختم اللہ علا قلوبهم وعلا سمعهم اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے وہ کچھ سن نہیں سکتے آپ کی بات ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے شا اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے یہ بڑا عجیب لفظ ہے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے ایک چیز ہوتی ہے پردہ ڈالنا ایک ہوتا دیکھ رہے ہیں لیکن سب دکھائی دے رہا اور ایک چیز ہوتی ہے پردہ ڈالنا ہمارے ہاں بنگال کا جادو بہت مشہور ہے لوگ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے تماشا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد زمین سے مٹی اٹھائے گا اور وہ ایک روپے سکا بن جاتا ہے دو کا نوٹ بن جاتا ہے اور ہم لوگ سمجھ رہے, ہیں دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو سکہ ہے لیکن ہے وہ روپیہ نہیں ہے ورنہ جو آدمی مٹی کو روپیہ بنا لیتا ہو وہ ایک گھنٹہ تماشا دکھانے کے بعد پھر برتن لے کر ناظرین سے پھر تماشا دیکھنے والوں سے پھر ایک ایک روپیہ کی وہ بھی کیوں مانگے گا آدمی مٹی کا روپیہ بنا رہا ہو بھی مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا اس نے ہماری کے پردا ڈال دیا یہ جادو ہوتا ہی اس طریقے سے کے نے رسیاں پھینکی وہ رسیاں سانپ بن گئی اور موسا سلا تو سلام جیسے پیغمبر کی, کی آنکھیں بھی بند ہو گئی اور وہ سانپ ان کو بھی دکھنے لگے حضرت موسا تو فراؤن کے چیلے اور چپاٹوں کے رسیوں کو سانپ سمجھ کے ڈرنے لگے اللہ نے حکم دیا لا تخف آئے موسا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کہنا پڑا آئے موسا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر فراؤن کے چیلوں کی رسیاں سانپ بن سکتی ہیں تو میں نے بھی تجھے معجزہ دیا اپنے آسا کو اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر مار موسا نے اپنی لاٹھی زمین پہ ماری وہ اسدہ بن گیا اور اسدھے نے ان سارے سانپوں کو نگل لیا اور کھا گیا پتا یہ چلا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے اور اثر کو ختم کرنے کے لیے جادو گروں کا طریقہ استعمال کرنا وہ اور غلط ہے بلکہ جو طریقہ اللہ نے بتا ہے بتایا اپنی لاٹھی کو زمین پہ مار پتا یہ چلا کی کتاب و سنت کے ساتھ جادو کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کا اثر اس طریقے سے ختم نہ کرو یہ اگر بتی جلا رہا تو وہ بھی جلا رہا ہے ہاں؟ یہ لوبان جلا رہا تھا وہ بھی بھونک رہا ہے ہمارے یو پی سائڈ میں تو یہ بہت کچھ ہوتا ہے اور بریلی وہیں اصل میں تو وہی دیکھنے کو ملتی تو یہ طریقہ ہونا چاہیے اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے بھی پردے ڈال دیئے اے نبی آپ ان کو کتنا ہی سمجھائیں یہ مانیں گے نہیں کیوں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہم نے پردے ڈال دیئے یعنی حقیقت کیا ہے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہی وَلَهُمْ عذاب ان اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے عظیم فعیل کے وزن پر ہے مبالکہ بہت بڑا عذاب ہے کافروں کے لیے تو اللہ نے یہ کہا تو اہل ایمان کا تذکرہ اور اہل کفر کا تذکرہ اس رقو میں اللہ نے ختم کر دیا ہے اب انسانیت کی تیسری قسم کا تذکرہ اور اسی سے مجھے بحث ہے آج وَمِنَ النَّاسِ مَن منا بِاللَّهِ وَمِنَ میں مین جو ہے وہ تبیزیہ ہے عربی گرامر کے ساتھ سے تمہارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہوں گے یا تمہاری محفلوں میں یا تمہاری مجلسوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے میلو جو کہیں گے آمَنَّا بل ہم اللہ پریمان لائے وہ بلیہ قیامت کے دن پریمان لائے تم لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے یعنی تمہارے درمیان تمہارے ہلے تمہارے لباس تمہاری وضع قطار رکھ کر وہ تمہاری مسجدوں میں جائیں گے تمہارے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے لیٹیں گے سوئیں گے کھائیں گے پیئیں گے بزنس اور کاروبار بھی کریں گے میں یقول اور تم سمجھو گے کہ یہ تو مسلمان ہیں وہ کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے وہ بلیم اللہ آخر اور وہ کہیں گے کہ ہم قیامت پر بھی ایمان لائے لیکن اللہ کہہ رہا ہے وما رہنا یہ مومن نہیں ہیں۔ یہ انسانیت کی قسم بڑی خطرناک ہے جو ہم کو ہمارے ہی لباس میں دھوکہ دیتی ہے اور اس کو بر وقت اللہ کے نبی بھی نہیں پہچان پایا کرتے تھے اللہ کے نبی مسجد میں ہوا کرتے تھے اور یہ آیا کرتے تھے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بیٹھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا قرآن نے تو کہا رائی تم خوشبو مسندا جب تم ان کے لباس کو ان کے کرتوں کو ان کے پیجاموں کو ان کے چہروں کو دیکھو گے تو ان کے اونچے پیجامے ان کے نیچے کرتے ان کی لمبی داڑیاں کہیں تمہیں دھو میں نہ ڈال دیں بغلے بندی ہوگی ہاتھوں میں تسبیح بھی ہوگی چھڑی بھی ہوگی سب کچھ ہوگا سبحان اللہ کہتے ہوئے چلے بھی چلے جا رہے ہوں گے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ پکے مسلمان ہیں قرآن نے نبی سے اللہ نے نبی کو بھی کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لباس آپ کو دھوکے میں ڈال دیں اسلامی کیشنگ مرکز салаفی کیشنگ سینٹر منجور کالونی گجر چوک کراچی یہ ایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ اور کہنے لگے السلام یا رسول اللہ اے رسول تم پر موت ہو صفوں کو چیرتے ہوئے آئے اور انہوں نے السلام نہ کہہ کر السلام کا لفظ استعمال کیا السلام علیکم یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول آپ پر موت ہو اللہ کی نبی کی سمجھ میں آ بھی گیا وہ جملہ آپ نے سن بھی لیا لیکن آپ نے پورا جواب نہ دے کر آپ نے صرف اتنا فرمایا وَعَلَيْكُمْ تم پر ہو کتنا حکیمانہ جملہ تھا آپ نے بلیکم اس سام بھی نہیں کہا ہو سکتا تھا وہ یہ کہتا کہ میں نے تو سلام کہا اور آپ مجھے لوٹا کر سام کہہ رہے ہیں اس کو اعتراض کرنے کا حق تھا آپ نے کہا ب عم جو توں نے مجھ پر بھیجا ہے میں لوٹا کر تجھ پہ بھیج رہا ہوں و کم تم پر ہو امائشہ حجرے میں بیٹھی تھی وہ سن چکی تھی وہ برداشت نہ کر سکی کہنے لگی پردے کے اندر سے خجرے کے اندر اللہ کی لعنت اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم نے ظلم کیا ہے تم اپنے ظلم کی معافی مانگو ایسا جج کائنات نے پیدا نہیں کیا کہا اللہ کے نبی کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ اے رسول آپ پر موت ہو عائشہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا میں نے کہا وعلیکم تم پر ہو پھر تم نے وعلیکم السام، یا یہ جملہ پڑا اگر ظلم کیا جاؤ معافی مانگو عائشہ کو معافی مانگنا پڑی وقت اللہ کے نبی بھی ان کو بھگا نہیں پاتے تھے مسجد سے اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کون ہے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو دھوگا دیا اور نبی کے ساتھ بھی رہے کھاتے بھی پیتے بھیتے اڑتے بھیتے اور نبی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے قرآن وہی کہہ رہا بلّا کچھ ایسے ملیں گے جو تم سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان اللہ رسول کو مانتے قیامت کو مانتے کتابوں کو فرشتوں کو جنت و جانم سب کو مانتے وم آ یہ مومن نہیں ہے جب یہ مومن نہیں تو مسجدوں میں کیوں آ رہے ہیں جب یہ مومن نہیں ہے تو جمعے گدن کی کیوں حاضری ہی دیتے ہیں یہ مومن نہیں ہے تو ہمارے ساتھ اور سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن علت بدلا رہا ہے قرآن سبب بدلا رہا ہے یہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایسا کر کے وہ اللہ کو دھوکا دیں اور مومنوں کو دھوکا دیں جمے میں کچھ جمعے میں اللہ میں کتنا بڑا تیرا گناکار بنتا ہے وہ اللہ کو بھی دھوکا دینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکا دے کیا اللہ یہ تو صرف جمعے جمعے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور ہم تو پانچوں ٹائم کی بلکہ تحجد کی بھی نماز پڑھتے ہیں اگر یہ بھی مسلمان ہے جمع جمعے آنے والا اور ہم تحجد کے بعد مسلمان ہیں تو پھر ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے اگر اس کو جمعے جمعے پڑھنے کے بعد جنت مل رہی ہے تو ہم کو رات میں اڑنے کی ضرورت کیا ہے یہ مومنوں کو بھی دھوکا دے رہے ہیں لیکن مومنوں پر اللہ کی مدد ہوتی ہے مومن ان کے ایک جمعہ ہفتے میں ایک دن کی نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھ کر وہ دھوکا کھا نہیں سکتے کیونکہ اللہ کی مدد ہوتی ہے کے ساتھ اور اللہ کو دھوکا تو دنیا کی کوئی طاقت دے ہی نہیں سکتی اس لیے اللہ نے حقیقت بیان کی وہ ما یخدعون الا انفسهم یا اللہ کو نہیں مومنوں کو نہیں بلکہ حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں یا اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے اللہ کو دھوکا دینے کی ان میں ہمت کہاں ہے کہ اللہ ان کے دھوکے میں آ جائے اور جن مومنوں پر جو سچے ہیں میرے مومن بندے ہیں ان پر میری مدد رہے گی ان کو یہ دھوکا دے نہیں پائیں گے اس لیے حقیقت یہ کہ <اَنفُسَوًا> آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اور کیا کہا وہ شورون ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ دھوکا دے کس کو رہے ہیں ان کو شعور ہی نہیں اس بات کا پھر فرمایا کہ آخر یہ دھوکا کیوں دے رہے ہیں فی اللہ ان کے دلوں میں بیماری ہے مفسرین نے لکھا ہے شک کی بیماری پتہ نہیں ملا مولوی چل رہا رہے ہیں جنت جنت جنت پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں مریں گے تب دیکھا جائے گا پتہ نہیں قبر میں عذاب ہوتا بھی یا نہیں ہوگا مریں گے ان کے دلوں میں کی بیماری پیدا ہوئی تو اللہ نے بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا ہمارے ہاں تو خیر غیر مسلم اس پر بہت اعتراض کرتے ہیں جب اللہ ہی نے بیماری بڑھا دی تو ان کا کیا قصور ہے اس کا جواب ہم لوگ وہاں دیتے ہیں یا مناسب نہیں اللہ مرضا یہ اللہ کا اصول ہے جب تک کوئی قوم خود اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتی اللہ بھی نہیں بدلتا ان اللہ لا یغیر ما بقومن یغیر ما بینفسہم اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ وہ جس کو خود خیال اپ اپنی حالت کے بدلنے کا جب تک کوئی بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اللہ بھی نہیں بدلتا اللہ بھی نہیں بتا بھٹکتے ہو بھٹکتے رہو بس ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے تو اللہ نے یہ بیماری اور زیادہ ان کے دلوں میں بڑھا دی لو شک میں پڑھے ہو تو پڑھے ہی رہو ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کافروں کے لیے کہا ولحم عزاب عظیم ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا اللہ پر جو جھوٹ گڑا کرتے تھے باندھا کرتے تھے اس کی پاداش میں ان کے لیے اللہ نے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے ولحم عذاب علیم ام بیما ایک ہوتا عظیم عذاب عظیم اور ایک ہوتا عذاب علیم علیم بھی فعیل کے وزن پر ہے علم کے معنی درد و دکھ اور علیم اسی سے آیا جیسے رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا اسی سے بنتا علیم جس کے درد اور تکلیف کا اندازہ دنیا کا کوئی دماغ لگا نہ سکے ہم نے ایسا دردناک عذاب ایسے منافقوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا جس کے درد کی کوئی انتہا نہ ہو جس کی تکلیف کی کوئی انتہا نہ ہو بڑا ہے رقبے میں بھی بڑا ہو سکتا ہے لیکن دردناک آزاب ان منافقوں کے لیے منافقوں کی بہت سی صورتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ یہ صورت بھی منافق کے اندر پائی جا سکتی ہے مثلاً مستد احمد کی وادی ہے لوگوں جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو تو اپنی صفوں کو بالکل درست کر لیا کرو قدم بالقدم قدم تخنے سے ٹکنا ملا لیا کرو اور اپنے صفوں کے درمیان ابرا کا لفظ بھی موجود ہے سوئی کے سوراخ کے برابر بھی جگہ خالی نہ چھوڑو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں منافقت پیدا کر دے گا اس حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آج ایک مسلمان ایک مسلمان سے دوری بناتا چلا جا رہا ہے کہیں یہ ہماری ان نمازوں میں جگہوں کو خالی کرنے کی سزا تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث آج شادی آ رہی ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سوئی کے سوراخ کے برابر بھی جگہ کو خالی نہ چھوڑو ورنہ اللہ تعالیٰ کہیں تمہارے دلوں میں منافقت پیدا نہ کر دے ایک حدیث کو سامنے رکھیں دوسری وہ رواج اٹھائی اللہ کے نبی فرماتے عشاء کی اور فجر کی نماز میں کاہلی اور سستی منافقوں پر بھاری ہوا کرتی ہے منافق بھی نماز پڑھتا تھا اور پانچوں وقت کی نماز پڑھتے تھے ہاں وہ عشاء کی نماز بھی پڑھتے تھے اور فجر کی بھی لیکن سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ ٹال مٹول کر یہ پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والے منافقوں کے بارے میں اور جو صرف جمعہ جمعہ کی نماز پڑھتا ہو اس کو کس فہرست میں رکھا جائے اس کو کون سی فہرست میں رکھا جائے حضرت عمر فاروق فجر کی نماز کے اندر ہے اور کسی نے ابو لولو نے فروز نے تیر مارا وہ تیر وہ خنجر حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں لگتا ہے پیٹ شرم تک پھڑ جاتا ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں تو پیٹ سے نکل رہا ہے دودھ پی بے ہوشوں کی گر گئے ہوش آیا ان کو لایا گیا دودھ پلایا جا رہا دودھ پیٹ سے نکل رہا ہے سیرت نبی اللہ ابن شام کی دیکھی میرے بھائی امام مالک امام مالک کی دیکھیے وہ شہد جا رہا شہد پیڑ سے نکل رہا ہے کسی نے کہا امیر المومنین آپ پہلی رکعت میں تھے آپ بے ہوش ہو گئے فجر کی نماز تو ابھی آپ نے پڑھی نہیں اس حال میں آپ کیسے پڑھیں گے کہنے لگے جاؤ پانی لے کر آؤ پانی لایا گیا وضو بنایا کہا مجھے اٹھا دو اٹھا دیا گیا کہا امیر المومنین اس حال میں تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لو فرمایا میں نے اپنے نبی کو بیماری کے عالم میں بھی دیکھا کہ جب تک کھڑے ہونے کی طاقت رہی آپ بیٹھ کر نماز نہ پڑے نمازوں میں کوالٹی نکالنے والو سوچ لو قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ کو کیا جواب دو گے ہم نے تو کوالٹی اور ڈگریاں نکالی ہیں فرض نماز کھڑے ہو کر سنت بھی کھڑے ہو کر نفل نمازیں بیٹھ کر جبکہ حکم تو یہ ہے کہ جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو لیٹ کے طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو یہ تو کیٹاگریز کی اوپر ہے بیماری کی اوپر ہے آپ نے تو نماز میں کوالٹی نکالی ہے ڈگریاں بنا لی ہیں فرض ایسے سنت ایسے نفل ایسے قیامت کے دن وہ لوگ جناب محمد و رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے اس حال میں امیر المومنین نے کھلے ہو کر دور قاتب پڑھ لی عدا کر لی سلام بیرا السلام علیکم, علیکم ورحمت اللہ ایک سائل نے سوال کیا امیر المومنین آپ نے تو پڑھ لی اگر یہ حالت بعد میں آنے والے کسی مسلمان کی ہو جائے اور وہ اس حال میں نماز نہ پڑھ سکے تو کیا حکم ہے اگر وہ بیمار ہو اور یہ حالت اس کی ہو جائے پیٹ پھڑ جائے کھانا پیٹ اور پانی اور دودھ دوا سب پیڑ سے نکلنے لگے اس حال میں اگر وہ نماز نہ پڑے تو اس کا کیا ہوگا میں فرمایا اس کو اس حال میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی اگر ہوش ہے ساحل نے کہ پڑھنا پڑے گی یا نہیں میرا سوال یہ اگر یہ نوعیت کسی اور کے ساتھ ہو جائے اور وہ اس حال میں اس مجبوری میں اس پریشانی میں اگر وہ نماز ترک کر دے تو اس کا کیا ہوگ میں فرمایا کیا فرمایا امیر نے امام مالک محتاطہ میں نقل کرتے ہیں اس سائل کے سوال کے جواب میں حضرت عمر فاروق کا فتبہ سنو کیا دیتے ہیں لا اس حال میں بھی اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو اسلام کے اندر میری نظر میں اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں لا حضافل اس حال میں بھی اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو لاہذ لاحذ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں لا حضا, کوئی حصہ نہیں ہے چیونٹی کے سر کے برابر بھی وہ مسلمان ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کا اور پھر وہ آدمی جو سات دن نماز چھوڑ کے ایک دن پڑھ لیتا ہے اور ہم بڑی آسانی سے بہت آسانی سے کہ دیتے ہیں آئیے محمد اسلم صاحب آئیے محمد اکرم صاحب میرے پیارے ساتھیوں ایسے انسان کو سو... میں کفر کا فتبہ نہیں لگا رہا ہوں لیکن ذرا تو صحیح مولانا ثنا اللہ, رحمت اللہ سے سوال کیا گیا جو آدمی نماز چھوڑنے کا دیو کیا کہا جائے فرمایا جو ایک وقت کا نماز چھوڑ دے اس آدمی کو فرمایا کہ اس نے کفر کیا جو دو وقت کی نماز چھوڑ دے کہا کہ بہت بڑے کبیرہ گنا کا ارتکاب کیا پوچھا گیا جو تین وقت کی نماز ڈائریکٹ چھوڑ دے کیا میں اس کو کافر کہوں سنا صاحب کیا فرماتے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم کافر کہو میں یہ تو نہیں کہوں گا جو تین ٹائم کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو تم اس کو کافر کہو لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ چھوڑنے والا اس لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے یہ ایک ان کا ذاتی مشورہ ہے کوئی آدمی یہ نہ کہیے کہ قرآن حدیث کی دلیل لیجیے ایک ذاتی مشورہ تھا یعنی انہوں نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم اس کو کافر کہو کہ یہ میرا ذاتی مشورہ کہ وہ آدمی اس لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان تصور کرے جس کے بارے میں امام بخاری نقل کرتے ہیں صحابہ جنگ کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں فجر کی آزاد کی آواز کی نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے یا اللہ ایک طرف کی قلعہ فتح کرنا ہے ہے دوسری طرف نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے اللہ میں کیا کروں صحابہ نے اشارے اشاروں میں باتیں کر لی کہ چلو نماز قضا کر لیں گے یہ قلعہ بالکل قریب آ گیا جیت لوں لہٰذا انہوں نے کامیابی حاصل کر لی اس قلعے کو فتح کر لیا اس قلعے کو فتح کر لیا غالباً عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں پھر ہم نے نماز پڑھی سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی حالانکہ مجبوری تھی اور دین کے ہی خاطر ہماری یہ نماز قضا ہوئی تھی لیکن اللہ کی قسم اگر میرا پورا خاندان تباہ ہو برباد ہو جاتا اور میری زندگی کی ساری دولت لٹ جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا افسوس مجھے ایک وقت کی نماز کے قضا ہو جانے کا ہوا جو میں نے بعد میں عطا کی وہ ایک نماز تھی اور وہ بھی قلے تستر کے لیے وہ بھی اسلام کے لیے میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے کہ وہ ایک نماز اور اس پر بھی افسوس کر رہے ہیں کہ اگر یہ ساری دولت লুট جاتی میرا خاندان تباہ پر برباد ہو جاتا تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا یہ ایک وقت کی نماز کے قضا ہو جانے کا ہو رہا ہے۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہم منافق کی صفت اپنے آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ عشاء کی اور فجر کی نماز میں جو سستی ہے وہ بھی منافق کی اور ایک حدیث میں تو کھل کر کہہ دیا ہے اور وہ صفتیں ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آیت اذا اذا اذا یہ الفاظ بخاری کے ہیں تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ آدمی مومن نہیں ہے منافق ہے بخاری میں تو صاف کا آیت المنافق کی سلاس تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ منافق ہے اور امام مسلم ایت المنافق الثلاث کے بعد یہ الفاظ پڑھا رہے ہیں امام مسلم حدیث بخاری میں بھی حدیث مسلم میں بھی ہے لیکن امام مسلم نے ایت المنافق الثلاث کے بعد یہ الفاظ لفظ بڑھا دیا ہے و انصا وما وصلى وزعم انه یعنی چاہے وہ کتنا ہی نمازی ہو کتنا ہی بڑا نمازی ہو و انصا اگرچہ وہ کتنا ہی روزہ رکھتا ہو وصلى کتنا ہی بڑا نمازی ہو وزا نہ مسلم اور نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا مسلمان سمجھ رہا ہو وزا نہ مسلم اور اپنے آپ کو مسلمان تو سب وہ کرانا مسلمان ہوں فرمایا چاہے وہ روزہ رکھتا ہو یا نماز پڑھتا ہو یا اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہو اگر یہ تین چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ بھی مومن نہیں ہے اب اس کے بعد امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہوئے تو متفق اجاہدا قذب وہ تین چیزیں کیا ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اظہت دادا کا جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا وہ منافق ہے اور اس کی وضاحت آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن میدان جنگ سے بھاگ بھی سکتا ہے وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا موت کا ڈر ہو سکتا ہے اس کے دل میں آ جائے اور بھاگ جائے اس کو تم کافر مت کہو کا. ہاں مومن کے اندر بزدلی آ سکتی ہے موت کا ڈر اس کے اندر آ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ را فرار اختیار کر لے میدان جنگ سے کہا اللہ کے نبی کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے یعنی صاحب سوال کر رہے ہیں وہ وہ بھی مومن ہو سکتا ہے جو کنجوسی کرے جو اللہ کی راہ میں مال و دولت کو لٹائے لٹائے اور ہاتھ روک لے مال و دولت نہ لٹائے کیا وہ بھی مومن ہو سکتا اپ نے فرمایا ہاں مال و دولت کی محبت بھی اس کے دل میں آ سکتی ہے دولت روک سکتا ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ کمی آ سکتی ہے اس کے اندر کہا اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے امام احمد نقل کرتے ہیں تم مقامہ جب اللہ کے نبی نے یہ سنا تو کھڑے ہو گا پھر سے سوال کر کیا سوال کر رہا ہے کا اللہ کے نبی کیا مومن بکیل ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کیا مومن جھوٹ ہو سکتا کہاں ہو سکتا ہے قال لا کے نبی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے قسم کھائی واللہ المومن لا یغذب اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں جو جھوٹ بولے جو جھوٹ بولے جو جھوٹ بولے تین بار اللہ کے نبی نے قسم کھائی اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ارے میرے نبی تو اگر بغیر قسم کے کوئی بات کہیں تو امننا اور صدقنا اور جس بات پر میرے نبی قسم کھا لیں اس بات کو یقین کر لینے کے لیے مسلمان کتنا زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے مومن کو اس حدیث سے اپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک وہ جھوٹا آدمی بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں امام احمد ابن حنبل کے استاذی کے واقعہ نقل کرتے ہیں طبقات نابلہ کے اندر کہ ایک ٹڈی کٹکڑا ٹڈی مردہ بھی حلال ہے دو ہی جانور ایک مشلی اور ایک ٹڈیز کو عربی میں بنچرات کہتے ہیں یہ دو جانور کبھی کبھی کھیتوں میں آتی ہیں تو تباہ کر دیتی ہے پوری کھیتی کو پوری فصل کو وہ ٹڈی بھی مردہ حلال ہے تو وہ مردہ ڈڈی پڑی ہوئی تھی اور اس کو ایک چیوٹی کھینچ رہی تھی لیکن چیوٹی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو کھینچ سکے وہ چیوٹی گئی اور ایک سوراخ کے اندر گھسی اور پچیس تیس چیونٹیوں کو لے کر وہاں سے آئی احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں کہ اس کے آنے کا میں نے انتظار کیا کہ دیکھیں یہ کیا کرتی ہے چیوٹی پہلی چیوٹی جو پہلے سے تھی وہ آگے آگے چل رہی ہے اور ساری اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں اور جیسے ہی وہ ٹڈی کے ٹکڑے کے قریب آئی وہ دیکھیں ہوتا چیونٹی چاروں طرف تلاش کرنے لگی لیکن جب وہ ٹکڑا نہ ملا تو ساری چیونٹیاں چلی گئی لیکن وہ چیونٹی نہیں گئی جو پہلے سے تھی میں نے اس کے سامنے اس ٹکڑے کو پھر رکھ دیا اس نے پھر کوشش کی لیکن کمزور پڑ گئی پھر جاتی ہے اور پھر چونٹیوں کو لے کے آتی ہے اس کے آنے سے پہلے میں نے اٹھا لیا اس نے پھر کوشش کی تلاش کیا لیکن نہ ملا ٹکڑا تو ساری چیونیا چلی گئی رکھ دیا پھر کوشش کی چھیننے کی لیکن نہیں لے جا پائی تو پھر گئی اور پھر چونٹیوں کو لے کے آئی میں نے اس کے آنے سے پہلے پھر اٹھا لیا احمد اتنے ہمبل کے استاذ کہتے ہیں کہ جب کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا تو میں نے ساری چیونٹیوں کو دیکھا کہ وہ اکٹھا ہوتی ہیں اور نہ جانے آپس میں کیا سلاح مشورہ کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ ساری چیونٹیاں اس پہلی چیونٹیوں کے اوپر پہلی چیوٹی پر ٹوٹ پڑی اور اس کے سر کو اور اس کے پیروں کو الگ کر دیا میں سمجھ گیا کہ جھوٹی چیوٹی کو یہ چیونٹیاں بھی اپنے معاشرے میں اور اپنے سماج میں رہنے کی جگہ نہیں دیتی یعنی ایک چھوٹی چیوٹی کو حق ہی نہیں کہ وہ جھوٹی کہ وہ چیوٹیوں کے سماج میں رہے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں لیکن ہمارے سماج میں قوم کا سب سے بڑا لیڈر وہی مانا جاتا ہے جو سب سے بڑا جھوٹا ہو یہ میرے بھائیوں ہمارے یہاں کی سب سے بڑی کمی ہے اور مسلمان ہو کر ہم اسی کو سب سے بڑا اپنا رہنما اور رہبر تصور کرتے ہیں جو سب سے بڑا جھوٹا ہو اور سب سے بڑا سیاست دا اور پولیٹی پولیٹی اسی کو سمجھا جاتا اور جس کو جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل ہو میرے پیارے ساتھی ہو ذرا تصور تو کیجئے وہ واقعیات تو کریے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو بھٹکنے بھی نہیں دیا قریب بھی نہیں آنے دیا ہاں لیکن دو مسلمانوں کی محبت اور دو مسلمانوں کی جدائی کو بھی آپ نے برداشت نہ کیا اس موقع پر آپ نے حکم بھی دیا اگر دو لوگ آپس میں ٹوٹے ہوئے ان کے دل، ٹوٹے ہوئے ہوں اگر تم ان دونوں کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے جھوٹ بولنے سے یہ لوگ مان جائیں گے تو اس موقع پر تم جھوٹ بول کر بھی ان کو منا لو اس موقع پر اس سے اسلام کا اتحاد سمجھ میں آتا ہے اس سے اسلام کا اتفاق سمجھ میں آتا ہے اس سے اسلام کی مساوات اور محبت سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام لوگوں کو کس طریقے سے ملان ملنے کی و ملانے کی دعوت دے رہا ہے تصور کیجئے چیوٹیوں کی اسی عقل مندی کی بنیاد پر سورہ نمل نازل ہوئی ہے سورہ نمل حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا لشکر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی درندوں کی آواز سمجھنے کی صلاحیت دی تھی معجزہ دیا تھا جب لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو چیوٹیاں سوراخوں سے مسکنوں سے مدخلوں سے باہر نکلی ہوئی ہیں اللہ چیوٹی ایک چیوٹی سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتا ہوا دیکھ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے جنو دا شورون جب حضرت سلیمان کا لشکر آیا اور چیونوں کے مسکن اور رہنے کی جگہوں کے پاس امیر کے نہیں رہی ہیں ایک امیر تمام چوٹیوں سے کہہ رہی ہے کہا یا چوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ اپنے اپنے مدخلوں میں سوراخوں میں چلی جاؤ یاحتی من کنسل